رواب مختلف شمخرات وزا کپے یا حض من خبر کے حض اور زنین مراغ کانند نبی سرسلم جہو ازا سا کفے نفتے دین آرمی کی حض الفی وجہ سے رواد گرا جی <تصفح>